بسم اللہ وحمد اللہ رب واشدو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ ہمارا دستور جاری ہے آج جولائی کی پہلی تاریخ ہے اور یہاں سعودی عرب کے لحاظ سے جا کی دوسری تاریخ ہے آنے والا جو دن ہے جمعہ کا وہ عرفہ کا دن ہے جولائی کی آٹھ تاریخ ہوگی اس تاریخ کو اور اس کے بعد پھر پندرہ جو جولائی ہوگی یہ دو دنوں میں عید کی مناسبت سے حج کی مناسبت سے تعطیل لکھی گئی ہے یعنی شیخ محترم کا پروگرام نہیں ہوگا اس کے بعد بائیس جولائی سے انشاءاللہ دوبارہ شیخ کے پروگرام کی شروعات ہوگی اور جو ٹائمنگ ہوگی وہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق سوا پانچ بجے لے کر کے ساڑھے بجے تک اور پونے آٹھ بجے سے لے کر کے نو بجے تک ہندوستان کے ٹائم کے مطابق چونکہ شیخ محترم ہمارا تشریف فرما ہے اور وقت بھی ہو چلا ہے اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی معذرت مہمان شیخ محترم سے میں درخواست کرتا ہوں شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائے اور پریم سے ہم سب کو مستفیف فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت آ کرے اور ہمیں ان سے زیادہ زیادہ استفادے کی توفیق دامنے رب العالمین و جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفره وناعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ اشدی النار قال النبي صلی الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت قابل احترام الخ مختار احمد مدنی اللہ موقر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن حجر السکلانی رحم اللہ کی کتاب بلغ سے اس کے آخری حصے کتاب الجامے کا باب باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق اچھے اور عمدہ اخلاق کی ترغیب کا بیان یا باب اس کی حدیثیں جو اچھے اخلاق سے متعلق ہیں ایک ایک کر کے ان کا مطالعہ ہم پچھلے کئی دروس سے کر رہے ہیں پچھلے درس میں بھی ہم نے حیات سے متعلق ایک حدیث دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے اور حیا کا ہونا ایمان کے ہونے حیا کا سرے سے ختم ہو جانا اٹھا لیا جانا چھین لیا جانا ایمان کے چھننے کے اسباب میں سے ہے ایمان کے زہاب کے اسباب میں سے ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ حیا کی دین میں کتنی اہمیت ہے اور حیا کے معنی شریع اعتبار سے کیا ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے تھے کہاں یعنی حیا کیسے ہونی چاہیے انسان کے اندر یہ باتیں ہم نے دیکھی تھی آج اسی باب کی ایک اور حدیث جو حیا سے متعلق ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہت ہی عظیم شان حدیث جو کامیابی کے اعتبار سے اور ناکامی کے اعتبار سے ایک مومن کو کیا مزاج رکھنا چاہیے اور کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کون سی صفات اس میں ہونی چاہیے اور ناکام ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ وہ ایک بڑی حدیث ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ حیا سے متعلق جو حدیث ہے وہ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں وان ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما اخرجہ الباری ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے <سؤال> پچھلی نبوت سے یا پچھلے گزرے ہوئے نبیوں کے کلام سے جو بات لوگوں نے پائی ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے ناش کہ جب تجھے حیا نہ آئے تو جو چاہے کر اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے یہ حدیث بھی حیا سے متعلق ہے اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ بھی اس میں سیکھنے کی چیز ہے کہ عربی زبان میں کلام کس طرح سے ہوتا ہے اور احادیث کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے کتنے معانی اس میں ممکن ہوتے ہیں اس حدیث کے تین معنی علماء نے ذکر کیے ہیں اس کو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے ان اس سے پہلے کہ وہ تین معنی ہم دیکھیں یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ لوگوں نے پچھلی نبوت کے کلام میں سے باتوں میں سے جو بات پائی ہے وہ یہ ہے تو اس سے مراد کیا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں قولو ادرک الناس, ای بلغ الناس یعنی جو چیز ایک نسل سے دوسری نسل تک ہوتے ہوتے لوگوں, سے لوگوں تک جو پہنچی ہے جو پچھلے نبیوں کی باتوں میں سے تھی تھینکیا و شرا امر ابول کہتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کے کلام میں سے کہتے یہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس پر سارے نبیوں کا اتفاق ہے یعنی ایک ایسی بات ہے جس پر سارے نبیوں کا اتفاق ہے اور سارے نبیوں نے اس کی ترغیب دی ہے شرائع ہے اور ان کی شریعت میں کئی باتیں منسوخ ہوئی لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز جو پچھلے نبیوں کی شریعت سے تعلیمات سے منتقل ہوتی آئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوئی اور سارے نبیوں کا اس پر اتفاق تھا اس لیے کہ ساری سارے انسانوں کی عقل اسی کے مطابق ہے یعنی بات عقل کے بالکل مطابق ہے عقل کے خلاف بھی نہیں ہے فطرت کے مطابق ہے وہ کیا ہے جو آگے حدیث پہ بیان ہوا ہے سے مراد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ پچھلی نبوت سے مراد کس کی نبوت یعنی نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کی شریعت میں یہ چیز بیان ہوئی اور منسوخ نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک, ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے نبیوں کا اتفاق ہے اور ہر نبی کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی تھی اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے یہاں پر حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں ادا علم دستی فسن شیت جب تجھے حیا نہ آئے تو جو چاہے کر اس کلام کو علماء نے کہا کہ یہ تین معنی اس کے ہو سکتے ہیں پہلا معنی ہے یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے جو چاہے کر اگر حیا نہ ہو جو چاہے کر تجھے حیا نہ آئے شرم نہ آئے جو چاہے کر نمبر ایک علماء نے کہا کہ یہاں حکم ہے لیکن حکم اس اعتبار سے نہیں کہ فرم برداری اس کی کی جائے یہاں پر حکم اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر ڈانٹ ہے یہ امر تحدید ہے کہ اس میں ڈانٹا جا رہا ہے جو جی میں آئے کر اگر تجھے شرم ہی نہ ہو تو جو چاہے کر تو بعض اوقات حکم دیا جاتا ہے لیکن وہ حکم تحدید کے طور پر ڈانٹ کے طور پر ہوتا ہے تو یہاں پر اسی طرح کا حکم زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے حجر کہتے ہیں کہ یہ امر تحدید ہے اور اس کے معنی کیا ہے اس کی توجہ کیا ہے کہ جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو اب جو چاہے کر اللہ تعالیٰ اس پر تجھ کو برابر سزا دے گا اس کا بدلہ تجھ کو دے گا یعنی جو جی میں آئے کر پکڑا جائے گا ایک نہ ایک دن انجام اس کا تو دیکھ لے گا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو یہاں پر جو کہا جا رہا کہ جو چاہے کر یہ اجازت کے طور پر نہیں ہے بازو نے کہا کہ یہ اجازت کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ تحدید کے طور پر ہے وہ فی اشارت اللہ تعویم الحیا اور کہتے ہیں اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ حیا کتنی عظیم چیز ہے حیا کی تعظیم کی طرف اس میں اشارہ موجود ہے ابن حجر رحم اللہ نے صحیح بخاری کی شرفت الباری میں حدیث نمبر چھ ہزار بیس کی شرح میں یہ بات کہی ہے اور عربی میں قرآن سنت میں بھی ایسا ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ <ززمر> آیت نمبر چودہ پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ مخلص اللہ اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنے سارے دین کو اپنی تمام عبادات و اعمال کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں یعنی yani شرک <سلام> سے بچتے ہوئے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں ریا سے بچتے ہوئے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں ایسا اے نبی آپ لوگوں سے کہیے یعنی yani آپ کا طریقہ یہ ہے توحید اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا خیاب من دونه اب اللہ کے سوا تم جس کی چاہے عبادت کرو تم جس کی چاہے اللہ کے سوا عبادت کرو تو کیا یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک کرو اللہ کے علاوہ تم جس کی چاہو چنو جس میں سے معبودوں میں سے تم چن کے عبادت کرو یہاں پر حکم جو دیا جا رہا ہے وہ براعت کے طور پر ہے بیزاری کے طور پر ہے میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور پورے دین کو پوری عبادات کو پورے اعمال کو اس کے لیے کرتے ہوئے اب تمہارا جس کا جی چاہے جس کی چاہے عبادت کرے جس کی چاہے عبادت کرے یہ جو ہے یہ بیزاری کے طور پر کہا جا رہا ہے نہ کہ یہ کہ اچھا ٹھیک ہے جس کی چاہے عبادت کرو نہیں یہ غصے میں ڈانٹ کے طور پر ہے کیوں آگے کیا ہے قل ان عخسرالمبین این بھی یہ بھی کہہ دیجیے کہ واقعی خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کھو دیں اپنا اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالیں اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیں اللہ علی کو خسرالمبین یقین مانو اچھی طرح سن لو کہ یہ کھلا ہوا خسارہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو خسارے میں ڈال دے یا اپنے آپ کو کھو دے اپنے گھر والوں کو کھو دے اپنا مستقبل بھی خراب کرے اپنے گھر والوں کو بھی کھو کے یا انہیں بھی جہنمی بنا کر غلط تعلیم دے کے انہیں بھی خسارے میں ڈال دے اس سے بڑھ کے اور خسارہ انسان کا کیا ہو سکتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالی نے فوراً خسارے کی بات کی ہے قیامت کے دن وعید سنائی ہے خسارے کی کس کے لیے وہ انسان جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے تو یہاں پر جو فعبدو ما تم من دونی اللہ کے سوا تم جس کی چاہے عبادت کرو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ڈانٹ کے طور پر ہے تو یہاں پر بھی جو حدیث ہے حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ اذا لم تستحی فسنا ما شئت جب تجھے شرم ہی نہ ہو جو چاہے کر تو یہ ڈانٹ کے طور پر ہے حدیث میں بھی اس طرح کی ایک مثال ملتی ہے اور کئی مثالیں تلاش کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب نے مجھ کو یعنی کچھ تحفے میں دیا لیکن دوسرے گھر والوں کو بھائیوں کو دوسروں کو نہیں دیا والدہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ تم والد صاحب سے کہا کہ جب تک کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں اس پر راضی نہیں رہوں گی تو وہ لے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اسم کے پاس اور کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول میں اپنے بچے کو یہ چیز تحفے میں دے رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کہ کیا سارے بچوں کو تم نے دیا ہے یعنی یہ جو تحفہ تم ان کو دے رہے ہو باقی بچوں کو بھی تحفہ یہی دیا ہے برابری عدل ان کے درمیان کیا کہ نہیں کیا ہے تو کہا کہ نہیں کالا فش ہد تو میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لینا میرے سوا کسی اور گواہ بنا لو اور آپ نے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ برابری کا سلوک کریں یعنی ہر بچہ اچھا سلوک کریں کہا کہ ہاں تو کہا کہ پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو یعنی ایک کو دیکھ کے باقی کو محروم رکھنا نہیں کرنا چاہیے اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا لا تشدن علاج مجھ کو ظلم پر گواہ مت بناؤ یعنی یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو گواہ بنا لو یہ ڈانٹ کے طور پر آپ نے کہا اصل مقصود آپ کا یہ تھا کہ مجھے اس پر ظلم پر گواہ مت بناؤ کسی اور کو بنانا چاہ تو بنا لو میں تو گواہ نہیں بنوں گا تو یہاں پر على هذا غری میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لو ٹھیک ہے مجھ کو نہیں تو ابو بکر کو بناؤ یا عمر کو بناؤ یا کسی اور کو بناؤ یہ مراد نہیں ہے. یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ بناؤ بلکہ بیزاری کے طور پر برات کے طور پر ناراضگی کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی اور کو بناؤ مجھ کو نہیں کیونکہ یہ ظلم ہے میں تو نہیں بنوں گا اس پر گواہ کسی اور کو بنانا بنانا ہو بنا لو تو بعض اوقات امر جو ہوتا ہے یہ تحدید کے لیے ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے یہاں بھی بعض علماء نے کہا کہ حدیث کا یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں ڈانٹ ہے یعنی یہ معنی بھی اس میں ممکن ہے کہ جب تجھے شرم نہ آتی ہو جو کر تو یہ یہاں پر ڈانٹ کے طور پر ہے یہاں پر ناراضگی کے طور پر ہے یہ اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے بخاری کی جو حدیث میں نے ذکر کی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے جس میں گواہ بنانے کی بات آپ نے کہی بخاری میں حدیث نمبر دو ہزار سو پچاس اور مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تیئیس یہ حدیث وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے دوسرا معنی علماء نے کہا کہ یہاں پر معنی حکم دیا جا رہا ہے لیکن یہ خبر کے معنی میں ہے یعنی مراد یہ ہے ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں کہ وکیلا ہوا خبر لا يسنع کہتے کہ یہاں پر حکم کی کا جملہ ہے کہ جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر لیکن کہتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ جب آدمی میں شرم نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا ہے کوئی بندن پابندی اس کی نہیں ہوتی ہے اس کے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے جو جی میں آئے کرتا ہے پھر. جیسے جانور ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے حیا نہیں کرتا ہے اسی طرح سے انسان بھی جب اس کے اندر سے حیا اس کے اندر سے ہیا نکل جائے تو پھر کیا کرے گا بھروسہ نہیں پھر وہ جو جی میں آئے کرتا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ خبر ہے اس طرح سے بھی علماء نے کہا کہ یہ حکم کی بات ہے لیکن یہ خبر ہے قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے اور کئی مثال علماء نے ذکر کی ہیں اس میں سے ایک مثال یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر پچتر میں قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا کہ اے نبی آپ کہیے مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ جو گمراہی میں پڑ جاتا ہے فَلْيَمْدُدْ اس کے لیے رحمان اس کے لیے اور ڈھیل دے دیتا ہے یعنی رحمان اس کو اور ڈھیل دیتا ہے تو یہاں پر فلیم دد جو ہے یہ عربی زبان کے اعتبار سے امر کا صیغہ ہے تو رحمان اسے اور ڈھیل دے دے تو یم دھد جو یہاں پر ہے یہ فلیم اس اعتبار سے کہ یہ امر کا صیغہ ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے این نبی آپ کہیے کہ جو انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے اس کے راستے پر چلنے لگتا ہے گمراہی والے تو رحمان اس کو مزید دھیل دیتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ یعنی امر کے اعتبار سے ہیں لیکن معنی جو اس کے حدیث یعنی آیت کے ہیں وہ خبر کے اعتبار سے ہیں اسی لیے امام البغوی رحم اللہ فرماتے ہیں فلیمد اللہ الرحمان ہاد امر بیمانا الخبر یہ امر کے لفظ سے آیا ہے لیکن مراد اس سے خبر ہے مینا ہو یا اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی میں اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جہاں چاہ جائے اور اسے اس کے کفر میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے بلکہ ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اور آگے نکل جائے تفصیل بغوی میں یہ بات امام البغوی نے کہی ہے اسی طرح سے فد خلی فی عبادی ود کو بھی علماء نے بطور مثال ذکر کیا ہے کہ یعنی کہ داخل ہو جا جنت میں تو فوراً بھی جنت میں جائے گا نہیں بلکہ یہ خبر کے طور پر ہے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا نیک بندوں میں یعنی تجھے نیک بندوں میں شامل کیا جا رہا ہے ود خلی اور تجھے جنت میں داخل کیا جانے والا ہے تو یہ جو امر ہے یہ خبر کے اعتبار سے ہے یہ بھی بات علماء نے ذکر کی صورت الفجر آیت نمبر انتیس اور تیس. تو دوسرا معنی یہ یہ بھی امکان ہے یہ خبر کے طور پر ہو کہ ایک انسان جب اس میں سے حیا نکل جاتی ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے بے لگام ہو جاتا ہے جو جماعت کرتا ہے نمبر تین یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں مراد واقعی عباہت ہو یعنی اجازت کا معنی اس میں ہو یعنی ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں او مانا ان کا نما لا یوستح یامن ہو فعال ہو و ان کا نما ہو ہو کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو عمل تو کرنے جا رہا ہے دیکھ لے کہ لوگ اس سے شرماتے ہیں کہ نہیں اگر یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے شرمایا جاتا ہے حیا کی جاتی ہے تو پھر یعنی اس سے حیا نہیں کی جاتی اگر ایسا ہے تو اس کو تو کر لیکن اگر ایسا عمل ہے کہ لوگ ایسا کرنے سے شرماتے ہیں نیک لوگ اچھے لوگ سمجھدار لوگ اس کے کرنے سے شرماتے ہیں تو, تو اس کو مت کر یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ادعالم تستا ہی اگر تجھے شرم نہیں آتی ہے تو اس کو کر تو اس حدیث سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں سماج میں سے شرمایا جاتا ہے کہ نہیں ایک آدمی ادھورے لباس میں مثلاً باہر نکل جائے تو لوگ شرماتے اگر ہیں یہ ایسی چیز نہیں کہ مناسب ہے تو آدمی کو نہیں کرنا چاہیے جیسے شیخ ابن فیمین وغیرہ نے مثال دی ہے کہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آدمی انہیں کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھے تو اگر یہ ایسا ہے کہ معاشرے میں اس, اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں بے ادبی سمجھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مجلس میں بیٹھنے سے یا بڑوں کے سامنے ایسا آدمی بیٹھے پھیلا کے تو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ شرماتے دیکھے کہتے ہو کیا کر رہا ہے وہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے گھر کے سماج کے یا علما بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے تو اگر یہ ایسی چیز ہے سمجھدار لوگ اس سے شرم کرتے ہیں تو آدمی کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اگر اس کو عقل نہیں کم سے کم عقل مندوں کو دیکھیں یا تو آدمی خود سمجھدار بنے یا پھر سمجھدار کی سنیں اس سے سیکھے تو یہاں پر یہ مانا بھی ممکن ہے کہ اس میں مراد اے ہو کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے لیکن یہ اجازت کے لیے واجب نہیں ہے کہ جو چاہے کر تجھ کو کرنا پڑے گا واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے اجازت کے طور پر ہے کہ اگر تجھے شرم نہیں آتی ہے یعنی ایسا شرم محسوس نہیں ہوتی ہے تو ایسا کام تو کر سکتا ہے لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی فطرت سلیم ہے جس کے اندر بگاڑ نہ ہو کہ کوئی آدمی کو مجھے تو شرم نہیں آتی ہے کہ میں بالکل یعنی انڈر ویئر پر اور بنین پر باہر نکلوں مجھے شرم نہیں آتی تے سارے لوگوں کو شرم نہیں آتی آج تو عورتوں کو بھی بہت سارے لباس پہننے میں شرم نہیں آتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی حیاء شرعی حیاء مر چکی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے بری تربیت کی وجہ سے معاشرے کے اثرات کی وجہ سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آدمی کہے کہ مجھے تو شرم نہیں آتی اس کے اندر آپ کو آتی ہوگی مجھے بے پردہ ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے مجھے لوگوں کے بیچ میں گالیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے تو حدیث میں تو وہی ہے یہ مراد نہیں ہے یہاں پر یہ مراد ہے یہ اس آدمی کی فطرت کی بات ہو رہی ہے جس کی فطرت مسق نہیں ہوئی ہے اہل علم تقوا والے پرہیزگار لوگ دیندار لوگ سمجھدار لوگ ذیفہم لوگ ایسے لوگوں کے اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تجھے اگر شرم نہیں آئے ایسی چیز جس سے شرم نہیں جسے جس ابن عجر کہہ رہے ہیں کہ جس سے حیا نہیں کی جاتی ہے تو پھر آدمی ایسا کام کر سکتا ہے ورنہ نہیں یہاں پر جو امر ہے یہ عباہت کے ہے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے اگر جمعہ کی دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو فس آؤ الا دکھا تم اللہ کی یاد کی طرف لپک پڑھو جلدی کر کے پہنچنے کی کوشش کرو وہ درالب اور تجارت کو بیچنے کو چھوڑ دو ذالکم خیرلکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے اچھا ہے بہتر ہے اگر واقعی تم علم رکھتے ہو اگر تمہیں واقعی سمجھ ہے تو یہ تمہارے زیادہ اچھی چیز ہے تجارت کے مقابلے میں فاذا قضیت الصلاه فانشروا في الارض وابتغوا من فضل الله پھر جب نماز ختم ہو جائے نماز سے فراغت ہو جائے فانشروا تو زمین میں پھیل جاؤ من فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ, کثیر اللہ علکم تفلحون اور اللہ کا قصرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں پر جو کہا گیا کہ جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یہ جو حکم ہے یہ وجود کے لیے نہیں ہے یہ عباہت کے لیے یعنی کہ آدمی پھر گھر پہ آ کے آرام نہیں کر سکتا ہے کھانا نہیں کھا سکتا اس کو سیدھا زمین میں پھیلنا پڑے گا تجارت کرنی پڑے گی نہیں چونکہ پہلے تجارت منع تھی اذان سنتے ہی تجارت روک دو اور نماز کے لیے چلو تو پہلے امر جو تھا یہ ممانعات کے لیے تھا تو بعد کا جو امر ہے وہ عباہت کے لیے ہے یعنی پہلے منع والا حکم تھا پھر اس کے بعد جب حکم دیا جا رہا ہے تو جو منع ہے اب جائز ہو گیا لیکن یہ ضروری نہیں کہ آدمی تجارت ہی کے لیے جائے اب کہا گیا کہ تمہارے لیے جائز اب زمین میں پھیل سکتے ہو تمہاری مرضی چاہے تو جاؤ چاہے تو مت جاؤ چاہے تو جا کے گھر پہ آرام کرو یا جو چاہے دوستوں میں جا کے بیٹھو یا مسجد ہی میں بیٹھے رہو دینی درس وغیرہ ہے تو اس میں بیٹھو تمہاری مرضی ہے لیکن تمہارے لیے اب جائز ہے کہ تم جا سکتے ہو زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کا رزق اللہ کا فل تلاش کر سکتے ہو تو یہ دوسرا جو حکم ہے پہلا حکم وجوہ کے لیے ہے لیکن دوسرا جو حکم ہے یہ جواز کے لیے ہے عباہت کے لیے ہے تو اس طرح سے بھی حکم قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے جیسے حدیث میں آیا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا اب زیارت کرو تو یہ امر استحباب کے لیے یہ امر اباہد کے لیے ہے تو اس طرح سے بھی یعنی حکم آتا ہے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر نو دس ہے تو یہ تین طریقے سے اس حدیث کے معنی لیے جا سکتے ہیں ایک امر تحدید شرم نہیں آتی جو چاہے کر دوسرا یہ کہ یہ مراد ہے جب آدمی کو شرم نہ ہو تو جو چاہے کرتا ہے کوئی پابندی نہیں کسی کی سنتا نہیں کچھ احساس نہیں جب اس کا احساس ہی مر جائے تو گاڑی کہیں رکتی نہیں ایکسیڈنٹ کے بعد ہی رکتی ہے تیسرا یہ کہ یہاں پر ہے کہ دیکھ ایسا کام اگر ہے کہ سمجھدار لوگ اس سے شرماتے ہیں مت کر ایسا ہے کہ اس سے شرمایا نہیں جاتا ہے تو کر سکتا ہے بلکہ بعض عورتوں میں ایسی چیز سے شرمانا نہیں چاہیے تو پھر وہ کر جیسے حق بات بولنا ہے جیسے پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا حق بات بولنا ہے کہ سمجھدار لوگ عقلمند لوگ اللہ سے درنے والے لوگ امبیا صالحین اس سے شرماتے نہیں ہیں حق بات بولنے سے تو ایسے آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر ایسے کام سے شرما جاتا ہے تو تو رک جا اور ایسے کام سے شرمایا نہیں جاتا ہے تو آگے بڑھ اس کو کریں۔ تو یہ بات اس حدیث سے تیسرا معنی یہ لیا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحم الله فرماتے ہیں فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَيَّ أنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ مُرَاعَاتٌ لِلنَّاسِ کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے فائدہ ہم کو ملتا ہے کہ انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ لوگوں کی رعایت کرے وَأَلَّا يَفْعَلَ مَا يَسْتَحْيَى مِنْهُ بَيْنَهُمْ ایسا کام نہ کرے کہ جس سے لوگ آپس میں شرماتے ہیں جیسے مثال کے طور پر نے کہا کہ لوگوں کے درمیان مجلس میں ادب کی مزلس اور یہ پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے فتح خراب میں یہ بات شیخ نے کہی ہے تو یہ حدیث بظاہر مختصر ہے اور معنی بالکل ظاہر ہے لیکن آپ دیکھیے کہ اہل علم کس طرح سے احادیث میں غور کرتے ہیں اور ایک حدیث میں کتنے معنی کا امکان ہوتا ہے کتنے معانی کا امکان ہوتا ہے اور اسی لئے ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کو تھوڑی بہت عربی آ بس کافی ہے اب علما کی کیا ضرورت پچھلے علما کی کتابوں کی کیا ضرورت شروحات اور یہ اور وہ نہیں ہم کو آگئے گیا اب آ گیا اب ہم سمجھنے لگ گئے چاہے قرآن کا معاملہ ہو حدیث کا معاملہ ہو یہ اس دور کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے ٹھیک ہے قرآن کے حدیث کے الفاظ کے معنی جاننا ایک اچھی چیز ہے لیکن اس پر قناعت اور کفایت اور اس دھوکے میں پڑھنا کہ اب ہم کو سمجھ میں آ جائے گا بڑی بڑی تفاصر کی علماء کی یعنی کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی اسی فیصد الفاظ آگئے تو ہم کو سب کچھ آ گیا پچاس فیصد الفاظ چار دن میں آ گیا. ہم کو سب آ گیا یہ طریقہ سلف کا نہیں رہا ہے ایسا اگر ہوتا تو آج دنیا میں چار چار دن میں سارے خاندان کے خاندان علماء بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے سالوں سال پڑھنے کے بعد بھی پھر اور مرنے تک پڑھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے تو یہ اس دور کی یعنی بے صبری کا نتیجہ ہے یہ بے صبری کے مظاہر میں سے ہے اس طرح کے شارٹ کٹس لوگ جو ہے پیدا کرتے ہیں اس لئے کہ لوگ ویسے ہیں تو پڑھانے والے بھی ویسے ہیں پڑھنے والے بھی ویسے پڑھانے والے بھی ویسے ہیں اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے دیکھو اتنے علماء اتنا زمانہ بتاتے ہیں کہ اتنا پڑھنا پڑے گا اور اتنا کرنا پڑے گا ایسا تھوڑی نہ ہے اتنے سے وقت میں ہم سمجھ جائیں گے ایسا نہیں ہے واقعی علم کے لیے یعنی جتنا گہرا علم چاہیے اتنا لمبا زمانہ چاہیے جتنا گہرا علم چاہیے اتنا لمبا زمانہ چاہیے استاد زمان. تو یہ بھی جو ہے یاد رکھنے کی چیز ہے تو یہ, یہ حدیث ہم نے دیکھی جو حدیث نمبر ساتھ تھی اس باب کی چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت ہی عظیم شان حدیث ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ حدیث نمبر آٹھ ہے اور کامیابی اور ناکامی سے متعلق ہے اور بہت پیاری حدیث ہے وعن ابی حریرہ رضی الله عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الى اللہ من المؤمن الضعیف و كل کل خیر احرس على ما ينفعك و استعن باللہ و لا تعجز و اصابك شیئن اور بعض نسخو میں ہیں قدر اللہ قدر اللہ افعال مسلم کیا حدیث ہے ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا اور زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن مضبوط مومن قوت والا مومن زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن کے مقابلے میں وہ فیق الن خیر لیکن خیر دونوں میں ہے خیر بلای دونوں میں ہے کمزور میں بھی ہے مضبوط میں بھی ہے۔ احرس علی ما ينفعک جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہو اس کی حفظ کر واستعن بالله اور اللہ سے استعانت کر اللہ سے مدد چاہ ولا تعجز اور عاجز مت بن عاجز مت بن و ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا اور اگر اس کے بعد بھی تجھے کوئی تکلیف پریشانی ناکامی پہنچے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا کاش کے میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ولہ کن کل اللہ ہی وما شاہ افعال بلکہ یوں کہہ کہ اللہ کی تقدیر ہے ساری چیزیں جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے وما شاہ افعال اور اللہ نے جو چاہا کیا اللہ نے جو چاہا فیصلہ کر دیا اللہ نے جو چاہا نافذ کیا فن تفتہ عمل شیتان اس لیے کہ یہ اگر مگر جو ہے یہ اگر کا لفظ جو ہے اگر ایسا ہوتا کاش کے ایسا ہوتا اگر کا جو لفظ ہے لو یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے شیطان کے عمل کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یہ بہت ہی عظیم شان حدیث ہے جس میں انسان کا انسان کی کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے اور ناکامی کے حالات میں سکون چھپا ہوا ہے اس کو یاد رکھیے اس حدیث میں انسان کی کامیابی کا سبب بتایا گیا ہے تین سٹیپ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آ, اگر کوشش کے باوجود ناکامی ہو تو پھر انسان کے لیے سکون کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے اس حدیث کی اہمیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شیخ محمد ابن, ابن عثیمین الحمد اللہ فرماتے ہیں وہ دل حدیثت ہی یادات انسان کہ یہ جو حدیث ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث کئی جلدوں میں اس پر کلام کیا جا سکتا ہے علم والا انسان بولنے والا انسان کئی والیوم میں اس پر بولا جا سکتا ہے بول سکتا ہے لکھ سکتا ہے اس کے اوپر <يُحصَى> اس لیے کہ اس کی اتنی صورتیں جس پہ اس, کا نف... اس حدیث کو منتفق کیا جا سکتا ہے اتنی صورتیں ہیں اتنے مسائل اس میں موجود ہیں یعنی اتنی چیزوں کو یہ حدیث گھیرے ہوئے شامل کی شامل ہے اپنے اندر شامل کرتی ہے جن کا تصور جن کی, جن کا شمار نہیں ہو سکتا اتنے کیسز میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ گن نہیں سکتے آپ اتنے سیناریوز میں اس کو حدیث کو حدیث کو دیکھ سکتے ہیں اس کو نافذ کر سکتے ہیں کہ جن کا شمار انسان نہیں کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاد الحدیثیقتی یا تاج الاج مجلدات یہ تھا کل علیہسان کئی جلدوں میں اس پر کلام ہو سکتا ہے والیمز کے والیومس لکھی جا سکتی ہیں اس کے اوپر تو اتنے عظیم شان حدیث ہے آئی دیکھتے اس کے معنی کیا ہے اتنا تو ہم نے ہماری اوقات نہیں کہ ہم اس پہ بول سکے کا کام ہے لیکن مختصر شرح ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ علمان اس پر کیا کہا ہے پہلا جملہ کیا ہے المؤمن القوی خیر و احب من المؤمن الضعیف قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن سے برات کون پہلوان جو خوب کھاتا اور جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو وہ بھی اچھی چیز ہے نعمت مقبول من الناس و والفراغ صحت نعمت ہے اللہ تعالی کی لیکن کیا یہاں پر جسمانی صحت مراد ہے نہیں ابنزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشا رت و والحزم ہونا لا الى لازمی البدن۔ کشف المشکل حریف صحیح میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو باون پر ابن الجوزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو اشارہ قوت کی طرف کیا گیا ہے اس سے مراد عزم انسان کے ارادے کی پختگی والحزم والاحتیاط انسان کا احتیاط کرنا محتاط رہنا حزم و احتیاط کرنا یہ مراد ہے نہ کہ بدنی قوت مراد ہے یعنی اس میں جسمانی قوت مراد نہیں ہے انسان کا زندگی میں احتیاط کرنا ایک تو ارادہ کرنا پختہ کسی کام کا کہ حق پر حق کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرے تو ڈٹا ہے اس کے اوپر پختہ ارادہ کرے یہ نہیں کہ ڈھیلا ارادہ اس کے اندر کمزور ارادہ ہو ہاں انشاءاللہ اللہ دین پر چلیں گے نہیں بلکہ ایک انسان پختہ ارادہ ہاں اللہ نے چاہ تو ضرور ہم عمل کریں گے پختگی اس کے اندر ہو ناوا ڈول نہیں ہو مضبوطی کے ساتھ میں ارادہ اس کا مضبوط ارادہ ہو. دینداری پر چلنے کا دعوت دینے کا عبادات کرنے کا یا دنیاوی اعتبار سے ترقی اور کامیابی کا دین کی حفاظت کا دین کی اشاعت کا دین کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دینے کا ارادہ عزم انسان کا پختہ ہو اور احتیاط اس کے اندر ہو اس کے اندر پر پرہیزگاری ہو یہ مراد یہاں پر ہے کہ اس کے اندر وہ مضبوط ہو اس کے اندر وہ مضبوط ہو بدنی قوت یہاں پر مراد نہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے شیخ ابن فیمین رحم اللہ فرماتے ہیں المؤمن القوی فی ایمانی ہی کہتے ہیں کہتے ہم نے یہ جو معنیٰ اختیار کیے ہیں یہ اس لیے ہم اذاط کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایمان میں کوی تاکہ کوئی آدمی اس سے یہ مراد نہ لیں کہ بدن میں مضبوط جسمانی اعتبار سے قوی کوئی آدمی یہ مانا اس کے نہ لے کہتے ہیں بل صحیح ہو بلکہ صحیح معنی اس میں یہ ہے کہ حدیث میں مراد یہ ہے کہ ایک ایسا ایک مومن جو اپنے ایمان میں قوی ہو ایمان میں مضبوط ہو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک کیوں لے انسپ یا سبق کہتے اس لیے کہ صفت اپنے سے پہلے کی طرف لوٹتی ہے جو لفظ اس سے پہلے اس کی طرف لوٹے گی قوی کون مومن تو کہتے کہ مومن کی طرف قوت لوٹے گی ایمان والا کہتے وہ ماسب اسم مشتق کن اور جو اس سے پہلے قوی سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو مشتق ہے کسی کا نام نہیں ہے وہ صفت ہے احمد زید فلاں نہیں ہے یہاں پر بلکہ یہاں مراد کیا ہے مومن ایمان والا تو یہ خود ایک صفت ہے جو مشتق ہے اس کا اشتقاق ہو سکتا ہے کہ توما صبح اس مشتق کن وہن جو کہ مومن ہے تو قوی مومن یعنی وہ جو ایمان میں قوی ہو یہ مراد ہے تو یہ فتح دل جلال اقراب میں جلد نمبر چھ سفر نمبر چار سو تیس پر شیخ ابن و نے بات کہی ہے تو قوی مومن سے مراد ابن فیم رحم اللہ کے نزدیک ایمان میں قوت والا مومن جس کا ایمان قوی ہو یہ مراد ہے ایک دوسری جگہ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ ہاں جسم مراد نہیں لیا جا سکتا کیوں اس لیے کہ جسمانی قوت خیر و شر دونوں کی یعنی محتمل ہوتی ہے ایک آدمی قوی بہت جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے اللہ کو پیارا ہے ظلم بھی کر سکتا ہے وہ یہ کوئی خوبی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کے نزدیک محبوبیت مل سکتی ہو دنیا میں کفار ہیں فصا کو فج ہیں جسمانی اعتبار سے قوی ہوتے ہیں تو جسم میں قوی ہونا یہ, یہ کیا مانا رکھتا ہے ایک اچھی چیز بھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی ہے دنیا میں پیسے والا ہونا مثال کے طور پر اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اگر خیر میں خرچ کرے تو اچھا شر میں خرچ کرے تو برا جسمانی قوت خیر میں خرچ کرے تو اچھا اور اگر شر میں خرچ کرے تو برا تو محض جسمانی قوت کا مل جانا یہ کوئی خیر کی چیز کو نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک کہ اس میں اس کا اس کی ڈائریکشن نہیں ہو اس کا رخ صحیح نہ ہو اس کے استعمال کی سمت صحیح نہ ہو تو یہ فی نفسی ہی خیر نہیں ہے فی نفسی اس کو اللہ کی محبوبیت کی علامت نہیں بتایا جا سکتا کہ اللہ نے بہت سیعت مند بنایا اللہ نے بہت مال والا بنایا نہیں ہاں ایمان میں قوی ہے ایمان فی ذاتی ہی مطلوب ہے وہ خود خیر ہے تو ایسا آدمی جو قوی ایمان والا ہو وہ زیادہ خیر والا ہوگا زیادہ محبوب ہوگا اسی لیے یہاں پر اس متفیل ہے خیر ان زیادہ بہتر وہ احبو زیادہ محبوب انہیں کہا کہ کمزور مومن محبوب ہی نہیں اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں, نہیں یہاں پر تفویل کے طور پر کہا زیادہ بہتر ہے زیادہ محبوب ہے اس لیے خیریت کو صلب نہیں کیا گیا کمزور سے ہے آگے جا کے کہا گیا فی کل خیر ہر ایک میں خیر ہے یعنی ہر مومن میں خیر ہے اسی لیے آگے جا کے کہتے ہیں وہ فیق خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں میں خیر ہے وہ فی الن ہر ایک میں خیر ہے یعنی ہر مومن میں خیر ہے کیونکہ ایمان خود خیر ہے چاہے قوی ایمان ہو یا کمزور ہو کمزوری سے اعتبار سے کمزور نہیں کہ اس میں ایمان کے واجبات میں کمزوری ہو بلکہ دوسرے کے مقابلے میں اتنا مضبوط یقین اتنا مضبوط درجے کا یقین توقل اس میں نہیں ہے بھلے انبیاء کی طرح ہمارا توکل ہو سکتا ہے انبیاء کی طرح ہمارا یقین ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے ان کا اعلی درجے کا ایمان ہے ہم لوگ کمزور لوگ ہیں وہ قوی ہو گئے اسی طرح سے مراتب الگ الگ الگ الگ, الگ ہوتے ہیں تو ابن عثیمین رحمہ فرماتے ہیں وہ فی كل خير ہر ایک میں خیر ہے کہتے ہیں الا يظن الظان ان المؤمن الضعيف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں تو بتایا کہ بہتر قوی مومن کمزور سے لیکن دوسرا جملہ بھی کہہ دیا ہر ایک میں بھلائی ہے اس لیے کہا تاکہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ کمزور مومن بے قیمت ہے کوئی قیمتی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کمزور مومن بھی اللہ کے نزدیک قیمتی ہے اس میں بھی بھلائی ہے قول کل ان خیر یعنی کلن انفیل خیر ہر مومن میں خیر ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی اس میں خیر ہے نا اسی لیے اس کو جہنم سے نکالا گیا بخاری مسلم کے حویثے ہیں کہ ہر مومن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ فی کلین خیر ہر ایک میں خیر ہوتی ہے چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو اس میں بھی خیر ہوتی ہے چاہے گناگاری کیوں نہ ہو اس میں, اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے اس میں ایمان ہے خیر ہے روباما کف اور مسلمین ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے تمنائیں کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں اس وقت جب جہنم میں اہل ایمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گئے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا تو کافر کے مقابلے میں تو بہتر ہی مومن لیکن مومنین میں بھی درجات ہیں ایک مؤمن دوسرے سے بہتر ہے تو قوت ایمان کے اعتبار سے بھی مراتب ہوتے ہیں شیخ النوفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولهذا نظائر منها قوله تعالی لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے سارے لوگ ایک دوسرے کے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے دین کے لیے خرچ کیا اور قتال بھی کیا ان کے جو بعد میں آئے فَتہ مکہ سے بعد میں ایمان لائے اور وہ لوگ جو فَتہ مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے دین کے لئے خرچ بھی کیا اپنے مالوں میں سے اور اپنی جانوں کو پیش کیا قتال کیا اولائک اعظم درجۃ من اللذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان کا درجہ اونچا ہے ان کا درجہ اور اعظم ہے اور زیادہ اونچا ہے ان کے مقابلے میں جو بعد میں آئے جنہوں نے ان کے بعد خرچ کیا دین کے لیے اور بعد میں قطاب کیا فتح مکہ کے بعد میں لیکن اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا وہ کل نہ واحد اللہ لیکن ہر ایک کے لیے اللہ کا حسنہ کا وعدہ ہے حسنا الجن ہر ایک کے لیے جنت, جنت کا وعدہ ہے سوچنے والا یہ نہ سمجھے کہ برابر نہیں ہو سکتے تو یہ جنت میں جائے گی جانب جہنم میں جائیں گے نوزب اللہ نہیں بلکہ اللہ نے کیا فرمایا ہر ایک کے حسنا یعنی جنت کا وعدہ ہے لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور ایمان ہے تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں غلط فہمی میں کوئی نہ پڑ جائے اس کے لیے بتایا کہ دونوں کے لیے ہر ایک کے لیے اچھا وعدہ ہے حسنا کا وعدہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے صحابہ میں سے یہ سب کے سب جنتی ہیں سب کے کی سب کیا ہیں جنتی ہیں کے اعتبار سے مطلب طور پر یہ الحدیر کی آیت نمبر دس ہے تو اس میں اللہ تعالی نے اس طرح سے کہا وہ اسے حدیث میں بھی ہے کہ کوئی گمان نہ کرے کہ کمزور میں کوئی خیر نہیں آ, ہر ایک میں خیر ہے ہر ایک میں خیر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے مومن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اس کی قدر کرنا چاہیے بعض اوقات انسان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے اور ہم اس کی ناقدری قدری کرتے ہیں ایمان اگر اس کے اندر ہے وہ قابل قدر ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا تبھی تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ مشرقین اس ایمان والے کو تانا دیں گے کہ تیرے, تیری توحید نے کیا فائدہ دیا تجھ کو تو اللہ کو غصہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایمان والے کو وہاں سے نکالے گا تو اللہ کو اپنے بندے کی قدر ہے ہم کو بھی کرنا چاہیے ایمان کی بنیاد پر ہم لوگوں کی قدر کرنے والے بنے نہ کہ مال و دولت اور خوبصورتی اور نصب اور اس طرح کی عہدے کی بنیاد پر دوسرا جملہ اس کے آگے کیا ہے احر اب دیکھیے تین باتیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کہی جو بہت ہی عمدہ باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات عمدہ ہے لیکن یہاں پر کامیابی کے اعتبار سے بہت ہی اختصار سے آپ نے تین باتوں والا فارمولا ہم کو دیا ہے کیا برما جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہو اس کی ہرس کر اس کی ہرس کر ہرس ہم سب جانتے ہیں دل سے چاہنا کسی چیز کو حریث آدمی ہے حرس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آدمی کے اندر ایک دم دلی چاہت ہو مجھے چاہیے ہی ہے احرس ایسی چیز کی حرض کر جو تیرے لیے نفع بخش ہو فائدے مند ہو شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں ولاشیا الثلاثہ چیزیں تین قسم کی ہوتی ہیں نہ چیزیں تین قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ چیز جس میں فائدہ ہے نہ فخش ہے دوسری وہ جس میں برر ہے نقصان ہے دنیاوی دینی اخروی دنیاوی اور تیسرا جو ہے ایسی چیزیں جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان فائدہ من نقصان والی اور تیسری نہ فائدہ نہ نقصان کہتے فمن لدی مر ال انسان بلحیر سے علی سوال پوچھتے ہیں وہ کون سی چیزیں جس کی جس کا حکم دیا کہ آدمی اس کریں اور خود ہی جواب دیتے وہ ناف ہے نفع بخش چیز فائدے, فائدے والی چیز اما بار فیونحان ہو ہاں جو نقصان والی چیز ہے خصوصاً آخرت والی نقصان کی اس سے کیا ہے اس سے منع کیا گیا ہے وہ اما مالا نفا فی والا فلا بھی جس میں فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں اس کا حکم نہیں ہے کہ کرو اس کو نہیں ہے کیونکہ وہ مطلوب نہیں ہے وَيُنظَرُ مَا نَتِيجَتُهُ دیکھا جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے جس چیز میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان اس کا نتیجہ کیا ہے گرمانتی جتو قد تک تک وہ شررن کبھی اس کا نتیجہ خیر ہوتا ہے کبھی شر ہوتا ہے اگر خیر ہے تو کیا جائے شر ہے تو نہ کیا جائے تو ایسا یعنی تین قسم کی چیزیں ہیں تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہے کے اعتبار سے کے سے چیز کی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے پاس کامیابی کے لیے اچھی ہے وہ بزنس ہو ایجوکیشن کا میدان ہو دینی اعتبار سے عمل کوئی کرنا چاہتا ہے پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے اچھا ہے کہ نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز انسان کے پاس معرفت ہونی چاہیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے اچھے اور برے میں تمیز اس میں ہونی چاہیے نہیں تو فیل ہو جائے گا بہت ممکن ایسا کام کر بیٹھے جو نقصان والا ہے ایسی دوا کھا لے جو نقصان والی ہے اور یہ سمجھے کہ فائدے والی ہے ایسی عبادت کرے جو بداچ ہو اور یہ سمجھے کہ میرے لیے اس میں اللہ کا تقرب مجھ کو مل جائے گا اللہ سے دور ہو جائے گا نفا بخش چیز کا جاننا صرف جاننا کافی نہیں ہے اس کی ہرس ہونی چاہیے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں باچھوں کی نماز فرض ہے کتنے لوگ جو جانتے ہیں کہ نفع بخش علم انسان کے لیے ضروری ہے جاننا کافی نہیں ہے دل میں اس چیز کی رغبت و چاہت اور حرص ہونا چاہیے جیسے انسان مال کا حریص ہوتا ہے ویسے اعمال کا حریص ہو ویسے انسان خیر کا حریص ہو دل میں اس کی تڑپ اور چاہت اور طلب ہونی چاہیے تو پہلی چیز کامیابی کے لیے علم نمبر دو کامیابی کے لیے دوسری چیز ہونی چاہیے کہ اندر سے آدمی کے لیے رغبت ہو موٹیویشن ہونا چاہیے اندر سے چاہت ہونی چاہیے ہنگر جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر اس چیز کی چاہت ہونی چاہیے جب تک چاہت نہیں ہوگی حرکت نہیں ہوگی آدمی جب چیز کسی چیز کی چاہت اور رغبت اندر ہوتی ہے اس کے لیے کوشش کے لیے قدم اٹھتے ہیں مجاہدے کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو علم ہرس یہ ہونی چاہیے دوسرے یا تیسرے آپ کہیے اس کو کہا کہ واستعین بالله اللہ سے مدد مان اللہ سے مدد چاہ اللہ سنانی رحم الله فرماتے ہیں ہرس العبد بغیر اعانۃ اللہ اعانۃ اللہ لا ينفعو بندے کی چاہے کتنی ہرس کیوں نہ ہو اگر اللہ تعالی کی مدد کے بغیر ہو تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا اس سے فائدہ ہوتا نہیں یہ سب السلام میں جلد دو صفحہ نمبر چھ نبے پہ عیسدیس کی شرح میں انہوں نے کہا ہے کہ چاہے کتنی حرص کیوں نہ ہو اندر کتنا ہی حریث کیوں نہ ہو آدمی فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ مدد نہ کرے اللہ کی اعانت کے بغیر اللہ سے استعانت کیے بغیر انسان کی مجرد حرص اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوتی منزل تک نہیں لے جاتی خالی حریث سے نہیں چلتا اللہ کی مدد بھی ہونا چاہیے اسی لیے ہم کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہماری حرض یہی ہے کہ ہم تیری عبادت کریں ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہی ہمارا عمل ہے یہ ہمارا مطلوب و مقصود ہے وہ خلاف الجن وال لیکن وہ اییا نستعین اس میں ہم تجھی سے تیری مدد چاہتے ہیں تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو عبادت مقصد حیات اس پر کو اس کے بعد ذکر کیا تاکہ انسان یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کی عبادت تیرا کمال نہیں ہے اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں کر سکتا اسی لیے نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں اللہ یا بعض روایت میں جس سے نسی کی روایت میں ہے کہ کیا ہے آخر میں نماز کے سلام سے قبل آدمی کیا پڑھے رب اب بھی آئین نے اعلیٰ دکھ رہی اور میرے رب میری مدد کر اللہ ذکر کا وہ شکر کا حسن عبادت تیری یاد پر تیرے شکر پر اور تیری عبادت کو بہترین طور پر کرنے پر میری مدد کر حسنی ادائیگی تیری عبادت کی ہو اس پر میری مدد کر تو نماز میں دعا کر رہا ہے اللہ اچھے سی عبادت کرنے میں مدد کر میری تیری مدد کے بغیر میں تیری عبادت بھی صحیح ڈنگ سے نہیں کر سکتا تو حرص العبد بغیر اعانت اللہ لا بندے کی حص اللہ کی مدد کے بغیر فائدہ نہیں دیتی ہے شیخیم الحم اللہ فرماتے وسط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا اللہ سے مدد مانگ خیر کی نفع بخش کی حرض کر اور اللہ سے مدد مانگ کہتے, ما ہی ما کہتے ہیں جو چیز فائدہ مند ہو اس کی حرض کر کے بعد یہ کہنا کہ اللہ کی مدد چاہ اللہ سے مدد مانگ کتنی عمدہ بات ہے کتنی عمدہ بات ہے عقلمند اور سمجھدار ہوتا ہے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے فن نہ بل انفی وشتو و یا حرس ایک انسان جب عقلمند ہوتا ہے تو بلا شبہ وہ تلاش کرتا ہے کہ واقعی فائدے مند چیز کیا ہے اور یعنی زیادہ فائدے والی چیز کو چنتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کی ہرس کرتا ہے غورب بما چغورفس مد اعلی نفسی ہی اور ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ انسان کا نفس اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور وہ اپنے آپ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اللہ سے مدد مانگنے کو بھول جاتا ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں بلیو ان یور سیلف ان اللہ یہ موجودہ دور کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے اپنے آپ پہ کیا اعتماد ہے اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہم کو اللہ پہ اعتماد ہے ہم تو پلک جھپکنے کے بقدر بھی اپنے آپ پر اپنے کو اپنے حوالے نہیں چاہتے ہیں. حدیث میں دعا بھی ہے لا تقیلی نفسی نفس ہی تعین اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر ایک لمحے کے لیے بھی پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہم اپنے اوپر کیسے اعتماد کریں یا مقلب القلوب سب قلب اعلی دینک اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر جمائے رکھ میں نہیں جما سکتا اپنے آپ کو میرا دل بھی خود نہیں جم سکتا ہے تو جما تو مومن سمجھدار آدمی سے نہیں کرتا ہے لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کیا مند ہوتا ہے آدمی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تلاش کر لیتا ہے کیا اچھا ہے معلوم تو کر لیا نفا بخش کیا ہے حرس بھی کرتا ہے اس کی لیکن تیسرے مرحلے میں غلطی کر جاتا ہے وہ اللہ سے مدد لینے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر لیتا میں کر سکتا کچھ نہیں ہو سکتا میں کر سکتا ہوں یہ میرے بس میں ہے نہیں تیرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھ رہا ہے دھوکے میں تو اللہ اگر مدد نہ کرے سانس بھی نہیں لے سکتا پلک بھی نہیں چھپکتا اور تیرا دل دھڑک بھی نہیں سکتا ہے ایک دھڑکن بھی تیری تیری, تیری بس میں ہے نہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی اللہ مدد کرے گا تو ہی تو کہتے کہ رب على نفسی من الناس بہت سارے لوگ اسی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ معلوم تو کر لیتے اچھا کیا ہے ہر بھی اس کی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کو جب بھول جاتے ہیں اللہ سے مدد نہیں لیتے چھوکر کر کھاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی اس لیے مومن اللہ سے مدد مانگنے والا ہو اس لیے یہاں سکھایا گیا نفع بخش چیز کو جان اس کی ہرس کر لیکن اللہ سے بھی مدد مانگ اللہ سے بھی مدد مانگ پھر آخر میں کیا کہا گیا ولاجز نے کہا دونوں طرح سے مروی ہے ولاجز تَعجز ولاجز تَعجز دونوں طرح سے آدمی میں بولا جا سکتا ہے پتھا اور کثرا کے ساتھ آجزی سے مراد کیا ہے عجز سے مراد کیا ہے کچھ نہ کر پانا شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں، وَلَا تعجز یعنی استمر فی المل ولا ہیں عمل میں آگے بڑھ کوشش کر عاجز مت بن کے جیسے ایک انسان بستر پر پڑا ہوا ہے کچھ نہیں کر سکتا عاجز میں کیا کر سکتا ہوں ایسا مت بن ایسا مت بن جیسے کوئی انسان ہو جو عاجز ہو جو کچھ نہیں کر سکتا ہو تو کوشش کا ترک کرنا ایسا ہے جیسے آدمی کچھ نہیں کر سکتا اس نے اپنے آپ کو آجز بنا لیا تو ایسا مت کر کہ یعنی اس فی العمل عمل کرتا رہ تو رک مت عمل چھوڑ مت کوشش چھوڑ مت واجز ایسا مت کر کے تو آجز آ کے عمل کو مؤخر کر دے دیکھیں گے آگے کریں گے کوشش سوچیں گے انشاءاللہ اللہ اس طرح سے آدمی کرتا ہے اور عمل چھوڑ دیتا ہے ہرس تو کرتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا تو ایسا آدمی بھی ناکام ہو جاتا ہے شرح میں یہ بات شیخ ابن نے کہی شیخ الفیبی رحم اللہ فرماتے ہیں محمد علی ابن علیم آدم بھی کہتے ہیں کہ خیر کی ہرز کرنے اور اللہ سے مدد چاہنے پر عاجز مت بن اتنا بھی کمزور مت بن اتنا بھی عاجز مت بن کہ تو نیت بھی نہیں کر سکتا بھلائی کی اور اللہ سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا ایسا تو مت بن کوئی اگر مشکل کام ہے کم سے کم نیت تو کر نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میرے اتنی صلاحیت کہا کہ میں دین, کا, دین کی خدمت کر سکوں کم سے کم دل میں حرض تو کر کہ اچھا کام ہے کہ کاش کہ اللہ تعالی مجھے صلاحیت دے تو میں کروں گا ہرس کر اس میں بھی آجز مت بن اور کیا تو اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتا کہاں ہوگا نہیں ہو سکتا اللہ سے مدد مانگ اللہ چاہے تو صلاحیت دے کے تجھ سے کام کروا سکتا ہے اللہ چاہے تو مال دے کے تجھ سے کام کروا سکتا ہے اتنا عجزمت بن کے اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتا تیرے پاس نہیں اللہ کے پاس تو ہے نا تو یہ مراد ہے کہ تو حرض سے اور اسی طرح سے استعانت سے عجزمت بن پر ان اللہ سبحان و تعلیر اعلی کا قوت ہی کہتے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تجھے قوت دے اپنی تعت پر اگر تو اللہ سے استقامت پر قائم ہو جائے اللہ سے استعانت پر استقامت اختیار کرے اللہ سے تو مدد مانگے اللہ قوت دے سکتا ہے تجھ کو اپنی عبادت اپنی تعت اور اپنے مرضیات کے اعمال کی اس میں تو مت بن نیت کرنے میں اور دعا کرنے میں مت بن نیت کر دعا کر اللہ سے وقیل معناه لا تعجز عن العمل بما امرت یہ بھی کہا گیا ہے اس کی حدیث کے معنی میں عاجز مت بن یعنی جس چیز کا تج کو حکم دیا گیا ہے اس کے کرنے سے کوشش کرنے سے عاجز مت بن ولا تترك مقتصرا على الاستعانه به یعنی بس اللہ سے دعا کر دیا اور کوشش چھوڑ دیا ایسا مت کر, ایسا مت کر کہ تو اللہ سے اشتعانت تو کرے لیکن جس چیز پر عمل تجھ کو کرنا چاہیے اس پہ عمل نہ کرے تو بس اللہ سے دعا پر ہی اختصار کر لے یعنی ایک آدمی اللہ مجھے نماز کی توفیق دے دعا تو کر رہا ہے اذان ہو رہی لیکن نماز کو نہیں جا رہا اللہ مجھے رمضان میں روزے دار بنا رمضان بھی مانگ رہا روزہ نہیں رکھ رہا ایسا مت بن عمل بھی کرنا پڑے گا اللہ مجھے نیک اولاد دے نکاح کیا نہیں اور اولاد کی دعا کر رہا ہے نکاح بھی تو کرنا پڑے گا اولاد کے لیے طریقہ اللہ کا کیا ہے نکاح انسان کرے تو نکاح تو نہیں کر رہا جو سبب ہے اور اللہ سے استعانت کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے نہیں سبب بھی اختیار کر جس کا حکم دیا گیا ہے فن کی نسا جو عورتوں میں سے تمہیں پسند ہو اسے نکاح کر تو ایک آدمی نکاح کریں لیکن اللہ اولاد کے لیے اللہ سے استعانت کر لیکن نکاح بھی کرے کوشش بھی کر سبب اختیار کر اور استعانت کر یہ نہ کہ یہ, یہ نہ کر کے اللہ سے دعا کرے لیکن سبب اختیار نہ کر رسک کے لیے دوڑ دھوپ کر اگر رسک دعا کر رہا ہے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے دوڑ دھوپ بھی کرئے کوشش بھی کر اور دعا بھی کر صرف دعا پر اختصار مت کر عاجز مت بن عمل سے ولاج انخترت کمالی بے نہما اس لیے کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان دونوں کو جمع کرے کوشش کو بھی اور دعا کو بھی عمل کو بھی اور استعانت کو بھی دونوں جمع کر آجزمت مت بنامت عمل سے البحر محیط اقاج میں یہ بات شیخ الاثیوبی نے کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آجزی سے دعا مانگی ہے آجزی سے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی نسب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ کان نبی اللہ علیہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کیا دعا کرتے تھے امام البخاری نے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر سو 6369 اور امام مسلم نے کتاب والدعاء والاستغفار میں حدیث نمبر دو پر سات سو اس حدیث کو روایت کیا ہے الفاظ بخاری کے ہیں مسلم کے الفاظ میں بات چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ الفاظ بخاری کے ہیں کل ملا کر آٹھ چیزیں یہاں پر ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور ابھی قیم رحم اللہ نے بہت ہی نفیس شرحس کی ہے آ, تفسیر سورت الفلق میں اس کے بارے میں انہوں نے بات کی پوری بھارت پڑھنے کے لیے اتنا وقت ہمارے پاس سے نہیں ہے لیکن کہا کہ جوڑی جوڑی ہے یہ. کیا کہتے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دعا کیا ہے اللہ کا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الحمن والحزن فکر سے اور غم سے جوڑی ولاجی والکسل اور آجزی سے اور سستی سے والجبن والبخل اور بزدلی سے اور کنجوسی سے وضلع دلا وغلہ الرجال اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی لوگوں کے غلبے سے قہر سے یا لوگوں کی باسنگ سے لوگوں کا مجھ پر غلبہ ہو قہر ہو اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس حدیث میں آٹھ چیزیں ہیں اور دو دو کی جوڑی اس میں ہے یہ چیزیں ہیں جو انسان کے سکون کو خراب کرتی ہیں اسے غمگین کرتی ہے اسے پریشان کرتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے جو عموماً انسان کو پریشان کرتی ہے اور ان سب سے پناہ مانگی ہے کیا ہے فکر اور غم فکر مستقبل کی غم ماضی کا یہ انسان کے سکون کو خراب کرتا ہے بے چین کرتا ہے پریشان کرتا ہے آجزی اور کسل آجزی کیا ہے انسان چاہ کے بھی نہ کر پائے اور کسل کیا ہے انسان میں استعداد ہو لیکن سستی کرے. فیل کیوں ہوتا آدمی یا تو کر نہیں پاتا ہے ہی نہیں میرے اندر کیپاسٹی یا پھر ہے لیکن سستی کیا اس لیے فیل ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے اور غمگیر ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے ولجنی والبخل بزدلی اور کنجوسی بزدلی جسمانی اعتبار سے آدمی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے بزدلی دکھائے محروم اور کنجوسی کہ آدمی خرچ نہ کرے محروم ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے مقصود کو پانے کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے یا اپنے مقصود کو پانے کے لیے صلاحیت اور کوشش خرچ نہیں کرتا بزدلی دکھاتا ہے یا پھر انسان مال خرچ نہیں کرتا ہے اور کنجوسی دکھاتا ہے تو مقصود حاصل نہیں ہوتا وہ دل دین و رجال اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے اور تسلط سے اللہ میری میری حفاظت فرما میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہتے ہیں کہ قرض کا بوجھ جو ہے یہ انسان کا اپنا کمایا و معاملہ ہوتا ہے کہ خود سے جا کے لوگوں سے قرض لیتا ہے اور غلط رجال خارجی طور پر لوگوں کا غلبہ اس پر ہوتا ہے کہ لوگ اس پر بوسنگ کرتے ہیں ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو یہ حرام طریقے سے لیکن قرض کا بوجھ کیا ہے حلال طریقے سے ہے جو اپنے لیے مصیبت آدمی بول لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو انسان کے سکون کو خراب کرتی ہیں اس کو محروم کرتی ہیں اس کو ناکام کرتی ہیں اس کو پریشان کرتی ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی اس میں ایک چیز کیا ہے آجزی اور سستی یہ دو چیزیں انسان کی ناکامی کی بنیادی وجوہات میں سے ہیں کہ انسان کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے ایک تو ایک آدمی کچھ کر ہی نہ پائے چاہ کے بھی یا دوسرے ایک انسان کر سکتا تھا لیکن سستی کرے وقت برباد کرے کوششیں اپنی صحیح صحیح چیزوں میں استعمال کرنے کی بجائے غلط چیزوں میں استعمال کرے اور ٹالتا رہے ٹالتا رہے یہاں تک کہ وقت نکل جارنا کام جائے ناکام چائے تو سستی بھی گویا کہ آجزی کے ایک قسم ہے کہ ہے صلاحیت جسے ایک آدمی مثال کے طور پر چل ہی نہیں سکتا ہے تو ایسا آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا اور ایک آدمی چل سکتا ہے لیکن پڑا ہوا ہے زمین پہ سستی کی وجہ سے تو وہ بھی ایسے ہی جیسے کوئی آجز ہو وہ بھی ایسے ہی جیسے آجز ہو تو حدیث میں کہا گئے ولاز آجز مت بن آجز مت بن تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مت بن ایسا یعنی اس کی قسم میں یعنی خود سے بنا ایسا ہے خود سے یہ بیکار ہوا نکما بنا خود سے یہ آجز بنا اپنے آپ کو آجز بنا لیا ایسا. جیسے ایک عاجز ہوتا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ایسا مت بن یعنی کوشش کو چھوڑ مت کوشش کو چھوڑ مت تو یہاں پر شیخ ابن رحم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تین چیزوں کا حکم دیا ہے پہلی چیز میں ایک اور چیز آ جاتی جیسا میں نے کہا علم کیا ہے وہ تین چیزیں ولتانچولی ولکسلی کہتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے ہرس دل میں چاہت ہو رغبت ہو ہرس ہو دو اللہ سے مدد چاہیں دعا کرے تین آدمی ملل و کسل کا شکار نہ ہو تھکن اور یعنی نڈھال پن کا اس کے اندر شکار نہ ہو جائے کوتا ہی اور کمزوری نہ دکھائے سستی نہ دکھائے یہ تین چیزیں ہیں جن کا حدیث میں حکم دیا ہے تو کہ کامیابی کی بنیاد ان تین چیزوں میں ایک انسان اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے دین میں کامیاب ہونا چاہتا ہے علم حاصل کرنا چاہتا ہے علم کی طلب ہو نمبر ایک اللہ سے مدد مانگے اللہ میری مدد کر رب نے علم اللہ سے دعا کرے علم کی علم اضافے کی برکت کی اور تین کوشش کرے جیسے کہ یہی آدمی ابھی کتیر کہتے ہیں کہ لا العلم براحت الجسم. علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا علم کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو تین چیزیں ہیں اب دنیا بھی آپ دیکھیے مال کمانا چاہتا ہے ہرس اندر ہونا چاہیے ہے کہ مال نہیں چاہیے خوش کو تو کہاں سے جائے گا وہ آگے کے سارے دروازے بند دنیا میں کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے دل میں ہرس ہو رغبت ہو اس کے بعد انسان اللہ سے مدد چاہے اور پھر کوشش کرے تین چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے کامیابی کے لیے ہرس دعا اور کوشش ہرس رغبت دعا اور کوشش تو یہ تین چیزیں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ کر کے بھی نہیں ملتا ایسا بھی ہو سکتا ہے تو آدمی بہت جذبے میں آیا ہرس بھی کیا چلو اچھی بات بتائے حدیث میں ہم کو دل میں ارادہ بھی پختہ کیا چاہت رغبت سب حدیث پڑا فضیلت کی اور اس کے لیے دعا بھی کیا اللہ تعالی سے اور بھاگ دوڑ کیا پوری اور فیل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں کائنات تیری مرضی کے مطابق نہیں چلتی ہے اللہ کی مشیت کے ہے اللہ کے امر کے مطابق چلتی ہے تیری زندگی ہو یا باہر ہو تو وہی جو اللہ چاہتا ہے تو کبھی تو سب کوشش کر کے بھی تجھ کو نہیں ملے گا تو اس سے بھی آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے آدمی ناکامی کے باوجود خوشحال رہ سکتا ہے اگر وہ اس حقیقت کو جان لے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی ہونا کھونے والی چیز سے بڑی چیز دلاتا ہے آدمی دنیا میں ناکام ہو کر کھو کر بھی خوشحال رہ سکتا ہے اگر اسے اس بات کا علم اور یقین ہو کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہونے سے جو کھویا ہے اس سے بڑی چیز مل سکتی ہے اگر یقین ہو تو کھو کے بھی وہ خوش ہو سکتا ہے کھو کے بھی اس کو سکون مل سکتا ہے یہی بات حدیث میں کو سکھائی گئی ہے کہا کہ وہ ان فلاں اور اگر ایسا کچھ کرنے کے بعد اگر کوئی پریشانی مصیبت ناکامی سے دو چار تو ہو جائے اگر تجھ پہ ناکامی آ جائے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے ناکامی کا سامنا تو کرے فلا تک ایسا مت بول کیسا لو ان کا نا کدا و کدا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ایسا متبو شیخ الفیوبی کہتے ہیں ایتوپین جو ہے اس کو کہیں گے شیخ افیوبی کہتے ہیں کہ ائی لات القلا متأفن جو کچھ فوت ہو گیا جو کچھ ت نے کھویا اس پر افسوس دکھاتے ہوئی یہ مت کر افسوس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے مت بول کاش کے میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا کاش میں فورن والد صاحب کو دواخانے لے جاتا تو ہارٹ اٹیک کا علاج ہو جاتا ہو گیا ابھی موت ہو گئی کاش کے میں کورونا کو بخار نہیں سمجھتا معمولی اور میں اپنے بھائی کو دواخانے لے جاتا کاش کے میں نے جوانی میں ایسا اور ایسا کیا ہوتا پڑھائی کی ہوتی فلانا جاب کیا ہوتا کاش کے میں نے اس رشتے کو ہاں کہا ہوتا اور اس کو نہ کہا ہوتا کاش کے میں ایسا کرتا جب سب کچھ کوشش کرنے کے بعد بھی تو ناکامی سے دوچار ہو تو ایسا مت بول کے کاش میں ایسا کرتا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا لو اگر کاش تو کہتے ہیں کہ برا کیا ہے افسوس کرتے ہوئے ایسا مت بولا جو چیز فوت ہو گئی جو کھو دیا تو نے اس پر افسوس کرتے ہوئے سمت کاش میں ایسا کرتا غیرد واحد غیر مفید کہتے اس لیے کہ ٹھیک بات نہیں ہے ایسا بولنا اللہ کے نزدیک یہ قول سدید میں سے نہیں یادین وقول ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات بولو ٹیڑی باتیں مت کرو جو سرات مستقیم سے ہٹی ہوئی ہوں جس میں صداد نہ ہو قول سدید آدمی بولے ہر حال میں چاہے وہ اللہ کے حق میں ہو یا مخلوق کے یا خود اپنے حق میں تو ہے تو فعل نہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور ماحدر مفید اور بول کے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے ایک تو فی ذاتی ہی یہ بات غلط ہے ایسا بولنا دوسرا ہی کہ ایسا غلط ہے جس سے کوئی صحیح نکلنے والا نہیں یہ غلط ایسا بیج ہے جس سے صحیح کا پیڑ نہیں نکلنے والا یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کاش میں ایسا کرتا تو کیا مطلب کاش میں جوانی میں کوشش کرتا تو آج کروڑ پتی ہو جاتا ماشاءاللہ اللہ بولتے ہی ہو گیا کرو پتی سا ہوتا افسوس کرنے سے ماضی کے ماضی کی غلطیوں کا تدارک نہیں ہوتا ہے تو فائدہ کیا ہے پھر کیوں کر رہا ہے وقت کیوں ضائع کر رہا ہے اس میں بے فائدہ چیز ہے مسلم میں یہ بات انہوں نے کہی ہے اسی طرح کہتے ہیں اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اگر بولنا ہی نہیں ہم کو اس لیے کہ کہا گیا کہ یعنی اگر مت کہ اگر میں ایسا کرتا تو کیا اگر کا لت جملہ بولنا ہی نہیں ہے نہیں کہتے ہیں ولم یورد کراہ یہ نہیں کہ یعنی ہر حال میں لو بولنا برا ہے ایسا نہیں ہے اگر بولنا برا ہے ہر حال میں نہیں ہے کہتے وہ امور دنیا دو بات یہاں پر کہی بہت اہم ہے کہتے اگر کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا یہ جو جملہ ہے یہ اگر کا جو جملہ ہے وہ ہر حال میں منع نہیں ہے یہ اس جگہ منع ہے جس میں تقدیر سے اختلاف ہو تقدیر کے خلاف بولا جائے تقدیر پر راضی نہیں ہوتے ہوئے بولا جائے اور ایک انسان دنیا امور میں سے جو کھو دے اس پر افسوس کرتے رہتا ہے وہ لو کا جملہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے جیسے لوکا نفیماۃ آسمان و زمین میں اگر اللہ کی سوا اور معبود ہوتے اگر لو تو ان میں فساد آ جاتا تو لوکا جملہ وہاں پر ہے لیکن مستقبل کے اعتبار سے ماضی کے اعتبار سے ہے فرق یہ ہے یاد رکھی۔ اسی طرح سے حدیث میں لوکا نموسا اگر مسا زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو ان کے لیے میری اتباع کرنے کے سوا اور کوئی چیز حلال نہیں ہوتی یہ مسا احمد کی روایت ہے اور گارمی میں بھی ہے تو اب یہاں بھی لو کا جملہ ہے لیکن ایک دوسرے سیاق میں ہے اس میں تقدیر پر ناراضگی تقدیر سے اختلاف تقدیر پر عدم رضا یا اسی طرح سے افسوس کا جملہ نہیں ہے اس کے اندر تو جہاں افسوس والا جملہ ہوتا ہے اور تقدیر کے بالمقابل بولا جاتا ہے اور جو ماضی کے بارے میں کہا جاتا ہے ایسی چیز مناسب نہیں ہے ایسی چیز مناسب نہیں ہے اور وہ دنیاوی معاملات میں خاص طور سے یہاں پہ یہ بھی شرح موجود ہے تو پھر کیا کہنا چاہیے کہنا چاہیے حدیث میں کیا ہے ولا کن قدر اللہ وما شاء فعل دو بات کہ ولا کن بلکہ یوں کہ قدر اللہ یہ اللہ کی تقدیر ہے یا قدر اللہ اللہ نے جو مقدر کیا یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ نے مقدر کیا تھا قدر اللہ وما شاء فعل جو اللہ نے چاہا کیا ایک تو تقدیر کا ذکر ہے دوسرے اللہ کی مشیت اور اللہ کے یہاں پر ہے تو جو اللہ نے چاہ کیا بس اللہ کی تقدیر ہے تقدیر سے ہوا جو بھی ہونا تھا ہماری تقدیر میں تھا بھائی نہیں ملے گا تقدیر میں تھا نقصان ہوگا تقدیر میں تھا موت ہوگی تقدیر میں تھا اللہ نے چاہ موت دینا دے دی اللہ نے چاہا نقصان پہنچانا ایکسیڈنٹ کرانا اللہ نے جو چاہا کیا چاہت اللہ کی چلتی ہے اور تقدیر میں جو وہی ہوتا ہے یوں کہو اس طرح کا جملہ استعمال کرو قران کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون سورۃ التوبه ایت نمبر 51 یوں کہو اے نبی آپ یوں کہیے قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس مصیبت کے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے ہوا مولانا اللہ ہمارا مولا ہے ہمارا کارساز ہے ہمارا محافظ ہے ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے ہماری نگرانی کرنے والا ہے ہوا مولانا وہ ہمارا مالک ہے اور وہ اللہ حفل تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توقل کریں معلوم کہ تقدیر اور توقل کا ایک رشتہ ہے تقدیر پر ایمان انسان کو اللہ پر توکل کرنے والا بناتا ہے کیوں اس لیے کہ جب اللہ ہی کرنے والا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ ہی پر اللہ ہی کو سونپ دو اللہ ہمارا مولا ہے وہ ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے جب اس کو سوپو گے تو برباد نہیں کرے گا ضائع نہیں کرے گا تو انسان چاہے مستقبل کے معاملات ہوں یا ماضی کے معاملات ہوں سارا معاملہ اللہ کو دے ماضی کے معاملے کو رضا کے اعتبار سے مستقبل کے معاملے کو توکل کے اعتبار سے جو ہوا اس پہ راضی رہے اور آئندہ کے لیے اللہ پر اعتماد رکھیں اپنی ذات پر نہیں قرآن کریم اللہ ہے فرماتہ قبل کہ جو بھی مصیبت زمین میں غاہر ہوتی ہے یا تمہاری اپنی زندگی میں تمہاری اپنی جانوں میں تمہارے اپنے, میں تمہارے اپنے جسم میں تو وہ اللہ فی کتاب البرآ ہم اسے ظاہر کریں اس سے پہلے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے لکھی جا چکی ہے پہلے ان نظال اللہ ایسا کیسے اللہ کے لیے آسان ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بتایا ہم کو کہ ایسا ہے کہ جو بھی ہونے والا ہے جو بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے پہلے سے اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے کیوں بتایا اللہ نے تم کو لکی لا تاسوا علی ما فاتکم تاکہ جو چیز تم سے کھو جائیں فوت ہو جائیں اس پر تم افسوس کرتے نہ رہو اور ولا تفرحوا بما اتاکم اور جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس پر تم ناز نہ کرنے لگو غمنڈ میں اترانے نہ لگو والله لا يحب كل مختال فخور اللہ تعالی کسی بھی مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا مختال جو اکڑ کے چلے فخور جو گھمنڈ کی باتیں کرے شیخی بگارے اپنے آپ کو بڑا بتائے اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنے لگے اپنے کو اونچا ثابت کرے تو اللہ نے کہا یہ کہ کیوں بتایا اللہ نے تم کو کہ اللہ کی تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے تاکہ جو تم جس چیز سے تم محروم ہو گئے اس پر افسوس کرتے نہ رہ جاؤ اور اپنے پر اپنے کو یا کسی اور کو ملامت نہ کرتے کہ اللہ کی تقدیر میں جو ہوا ہوا اور جو تم کو اللہ نے دیا ہے خیر نفع کامیابی اس پر تم اپنے اوپر گھمن نہ کرو کہ دیکھو میرا ہے تم اپنے اوپر گھمن نہ کرو فخر نہ کرو بڑی بڑی باتیں نہ کرو شکر کرنے والے بناؤ تو پاک فخر نہ کرو کھو کے افسوس نہ کرو اس کے لیے تم کو اللہ نے بتایا کہ ملایا تو اللہ نے دیا ہے نہیں ملا تو اللہ نے نہیں دیا نسبت اللہ کی طرف ہے کتنی بڑی آیت ہے اگر اس پہ غور کریں تو بہت زیادہ باتیں اس میں ہیں سورہ الحدید آیت نمبر بائیس تیئیس اسی لیے کیا کہا کہ قدر اللہ یہ تقدیر ہے اللہ کی فعل اللہ نے جو چاہا کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان فعال لما يريد تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے معلوم ہے کہ اللہ کے افعال اللہ کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں سورہ خود آیت نمبر ایک سو سات یا اسی طرح سے فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پر ماں کے فعلوم شاہ بس ایسے ہی کیسے اولاد ہوگی ایسے ہی اللہ تعالی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے یہ یہ ما شاہ اللہ کے افعال اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے تابے ہوتے ہیں تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے حکمت کے تابے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکمت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یوں ہی کچھ بھی غلط اللہ نہیں کرتا ہے کسی کو اگر اللہ نے نقصان پہنچایا تو بے وجہ نہیں ہے اس میں حکمت ہے کسی کو اگر فائدہ ہوا ہے تو حکمت ہے اس میں اللہ کے افعال میں حکمت ہوتی ہے اللہ کی مشیت اس کی حکمت کے ساتھ اس کے تابع ہوتی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا سورہ الانسان یا سور نمبر تیس اللہ فرماتا ہے وَمَا اِلَّا اَن اللہ اور تم نہیں چاہ سکتے تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہاں یہ بات بتائی گئی کہ تمہاری چاہت ہے لیکن اللہ کی چاہت کے تابے بندے کی چاہت ہے وہ اپنی آزادی سے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کی آزادی مطلق آزاد نہیں ہے اس کی آزادی آزاد نہیں ہے اس کی آزادی الٹیمیٹ نہیں ہے محدود ہے محدود ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے اس کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابے ہے اس کی چاہت بالکل غائب نہیں ہے آدم نہیں ہے اس میں اس کی چاہت بالکل چھین نہیں لے گئی جو چاہے کرے نہیں انسان کو چاہت دی اللہ چاہے تو وہ نیک عمل کرے چاہے تو برا عمل کرے आजादी اس کو ہے انتخاب کی چاہت اس کی مشیت ہے لیکن اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیمہ یقینا اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں مشیت اللہ کی ذکر کی تو فورن کے کی بعد کیا کہا گیا اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کی مشیت کا تعلق اللہ کے علم و حکمت سے ہے۔ اللہ کی چاہت علم حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ یوں ہی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لہذا کوئی آدمی اللہ کے فیصلوں میں یہ نہ کہے کہ کچھ بھی کر دیا اللہ تعالی نے نہیں اللہ کوئی کام غلط نہیں کرتا ہے اللہ سب کچھ صحیح صحیح کرتا ہے تو ایسا کیوں کہنا ہے کہ یہ اللہ کی تقبیر اللہ نے جو چاہ کیا کہا کہ فعین نلو تفتہ عمل شیتان اگر مگر کیوں نہیں کرنا ہے کاش کاش کیوں نہیں کرنا ہے تاکہ کہ فن نلو عمل شیتان اس لیے کہ اگر شیطان کے عمل کا راستہ کھولتا ہے کیا راستہ کھولتا ہے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں ف ان لو تفتحو عمل شیطان ای تفتحو عليك الوساوس والاحزان والندم والهموم کہ اگر مگر جب आदमी کرنے لگتا ہے کاش میں ایسا کرتا اگر میں ایسا کرتا جب ایسا کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے ندامت میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کو فکروں میں ڈال دیتا ہے تو آدمی کبھی اس میں نکل نہیں پاتا ہے آدمی وہ دروازہ بند کر دے چیپٹر کلوز کر دے فائل بند کر دے کیسا اللہ نے چاہا جو چاہا ہوا ماضی کے معاملات کو تقدیر کے تابع کر کے آدمی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچے اب کیا کر یہ نہیں کہ پچھلے ہی معاملات میں آدمی اتنا کھویا رہے کہ اپنے حال اور اپنے مستقبل کو برباد کرتا رہے غم کے ذریعے سے فکر کے ذریعے سے ندامت اور افسوس کے اندر بھئی ٹھیک ہے پچھلے ندامت آپ کو ہے غلطی پر اسی ندامت میں زندگی گزارو گی کہ سدھار کی بھی کوشش کرو گے اس کے لیے آج اور کل کو دیکھنا پڑے گا نہ کہ پچھلے کل میں ہی کھوئے رہنا ہے تو کہا کہ یہ اگر مگر جو ہے انسان کو اللہ کے فیصلوں سے نگاہ ہٹا کے اپنی استعداد پر اس کی نگاہ ڈال دیتے کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ تھا گویا کیا ہے نہیں تو نے جو کچھ کیا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو تھا وہی نافذ ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سلطان عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ ایمان اور توکل وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتی ہے ایمان کی کمزوری اور توکل میں خلل انسان کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا ان نحو صلی سلطان شیطان کا بس زور اس پر نہیں چلتا ہے پر؟ ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ اعلی عرب اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اپنے معاملات اللہ کو سونپتے ہیں تو اللہ تعالی کی پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے لیکن جیسے انسان اپنی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے میرے کرنے سے ہوتا ہے اور کاش کہ میں کرتا تو ایسا ہوتا ہے. یعنی میرے ہاتھ میں تھا اور تقدیر پر ایمان جب کچا ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کا تسلط اس پر ہو جاتا ہے اور شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے بعض اوقات کو فر تک بھی لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ سورحل کی آیت نمبر اٹھانوے اور ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اور اس حدیث سے متعلق باتیں بھی اختصار کے ساتھ ہم نے دیکھی علماء نے اس کی شرح تفصیل سے کی ہے اگر کوئی آدمی چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ اور وسلم کی تعلیمات کے مطابق دینے کی توفیقہ فرمائے اقوال اللہ شیخ محترم فرمائے. اور جیسا کہ کی اعلان کیا گیا شروع میں کہ آنے والے دو جمعوں تک یہ پروگرام ہمارا بند رہے گا عید بقرید اور حج کی مناسبت سے آٹھ جولائی اور پندرہ جولائی کو یہ پروگرام نہیں ہوگا اس کے بعد بائیس جولائی سے انشاءاللہ دوبارہ پروگرام کی شروعات ہوگی اور جو ٹائمنگ ہوگی اس وقت تقریباً پانچ سوا پانچ بجے سے لے کر کے ساڑھے چھ بجے تک سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق پونے آٹھ بجے سے لے کر کے نو بجے تک انشاءاللہ شاء پروگرام چلے گا تو دو ہفتوں کے لیے عید کی مناسبت سے تعطیل ہے سمجھ لیجئے چھٹی ہے مہلت ہے علم کے تلاش کے لیے تو کبھی انسان کو راحت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن مناسبات ہیں اور انسان کے پاس سے مصروفیات رہتی ہیں اس کی وجہ سے دو ہفتے کے لیے چھٹی دی گئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر انشاءاللہ شاء پروگرام کا آغاز کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی آفات فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے یا سن رہے ہیں اللہ تعالی ان سب پر ہم پر کرنے کی توفیق دے ہم شیخ محترم کے بہت ہی ممنون اور شاکر ہیں شیخ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور قیمتی باتیں علمائے سلف کی اور سلف صحیح کی ہمیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ حفاظت فرمائے اور ہمیں ان سے زیادہ زیادہ استفادے کی توفیق دامین جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شلام.